احمد اللہ السلام علیم من الشیطان و دین مجیہی و نفیہی و نفیہی و اذکر و اذ قالت الملائکہ تو یا مریم ان اللہ اصطفاکی مقفاکی علا نساء و عقالت الملائی کا تو اور جب کہا فرشتوں نے یا مریم ہو اے مریم ہو انہ استفا کی یقیناً اللہ نے تجھے چن لیا ہے و اور تجھے پاک کیا ہے وصطفا کے اور تجھے چنا ہے علی نصا العالمین تمام جہانوں کی عورتوں پر اس آیت میں اللہ صن تعالی نے مریم کے چننے کا ذکر دو مرتبہ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں چن لیا تو دو مرتبہ چننے کی جو بات کی ہے یہ محض تاکید کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور دو مرتبہ چننے کے لیے بھی کہ ایک تو بچپن میں پہلی مرتبہ چنا قطع قب والا ہا رب ہا بحاسا اللہ تعالیٰ نے شرک قبولیت بخشا پھر دوسری مرتبہ چُنا ایسا علیہ سرات وسلام کی ولادت کے لیے یہ دونوں طرح معنی مراد ہو سکتے ہیں وصطفی کے عالمی ساحل اور تمام جہان کی عورتوں پر تجھے چن لیا ہے جہانوں کی عورتوں پر چن لیا یہ اس دور کی عورتوں میں سے چننا مراد ہے اس دور میں جو عورتیں تھیں ان میں سے چنا کیا احادیث میں اسی طرح کے الفاظ خدیجہ بنتے خویلد رضی اللہ تعالی عنہا عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی انہا اور فاطمہ بنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی الفاظ اسی طرح کے آتے ہیں تو یہ ایک خاص پیرائے میں اور خاص مفہوم میں یہ فضیلت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں ہے کہ مردوں میں سے بہت سے لوگ کامل ہوئے ہیں اور عورتوں میں سے آسیہ فرعون کی اونکی بیوی اور مریم بنت عمران یہ ہی کامل ہوئی ہیں اور عائشہ رضی اللہ تعالی علہٰ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے شرید کی فضیلت تمام کھانوں پر شرید جس طرح تمام تر کھانوں میں سے اعلیٰ ترین کھانا ہے ایسے ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جہان کی تمام عورتوں سے افضل ترین ہیں اسی طرح سے جامع ترمزی میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ سبحانہ خانہ ہو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ خانہ ہو نے تمام جہانوں کی عورتوں میں تمہارے لیے مریم بنت عمران خدیجہ بنت خویلد فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آسیہ فراؤن کی بیوی بی یہی کافی ہیں تمام جہان کی عورتوں میں سے یہ چند عورتیں مریم بنت عمران خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اور آسیہ زوجہ فرعم یہی تمہارے لیے کافی ہیں تو یہ مختلف اعتبارات سے ان کی الگ الگ فضیلتیں ہیں یا مریم اکن و تیلی ربی کی وسجو ورقعی ما الراکعین کے اے مریم فرما برداری کر اپنے رب کی وسجودی اور سجدہ کر ما الراکعین اور رکو کر رکو کرنے والوں کے ساتھ مریم ارے حسلا تو چونکہ مسجد کی خادمہ تھی بیت المقدس کی محراب میں رہتی تھی مسجد میں ہی تو اس لیے انہیں باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم ہوا کہ نماز با جماعت ادا کریں من بن غیب بن و یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں ویب کی کچھ خبریں کچھ باتیں ہیں نو ہی ہم انہیں آپ کی طرف وہی کرتے ہیں و ماں کن تلا د اور آپ ان کے پاس نہیں تھے اقلامہ مریم جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے و ماں کن تئیم اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے یہ غیب کی خبریں ہیں غیب کی باتوں میں سے کچھ باتیں ہیں جب ہم آپ کی طرف وکی کر رہے ہیں تو نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیب کی خبریں وہی کی ہیں ان خبروں کے وہی کرنے کی وجہ سے کچھ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں غیب دان ہے اللہ نے غیب دان ہونے کی نتی کی قرآن مجید میں جا بجا قل لا قیدر میں غیب نہیں جانتا غیب دان نہیں اللہ سبحانہ خانہ ہوا کے سوا اور کوئی غیب نہیں جانتا لیکن غیب کی خبریں یہ بتائی ہی ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی خبر کسی چیز کے بارے میں معلومات یہ ایک الگ شے ہے اور کسی چیز کا علم یہ ایک الگ چیز ہے ان دونوں کے درمیان فرق ہے جن لوگوں نے ان دونوں کے درمیان موجود فرق کو نہیں سمجھا انہوں نے بات کو گڑبڑ کر دیا اور کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم ہیں غیب دان غیب جاننے والے ہیں اس کی آپ سادہ سی مثال یوں سمجھیں کہ آپ سے اکثر لوگوں کو پتہ ہے سر میں درد ہو تو کون سی گولی کھانی ہے بخار چڑھ جائے تو دوائی کون سی لینی ہے یہ طیب کی خبریں ہیں علم طیب کی معلومات ہیں یہ معلومات رکھ کر آپ آنے گیب حکیم طبیب یا ڈاکٹر نہیں کہلوا سکتے کیونکہ یہ معلومات ہے علم نہیں جس کے پاس طیب کا علم ہوگا وہ طبیب یا ڈاکٹر کہلوائے گا دو چار دوائیوں کے نام یاد کرنے سے بندہ طبیب نہیں بنتا اور اگر جس کو دو چار دوائیوں کے نام یاد ہوں اور وہ بن بیٹھے حکیم تو کیا کہتے ہیں نیم حکیم عطائی حکیم عطائی ڈاکٹر علم نہیں معلومات ہے کی وجہ سے علم کا دعوی کر بیٹھا تو کیا کہا جاتا ہے اتا ڈاکٹر اتائی حکیم اور یہی حال ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وید دان عالم الغیر قرار دیا وہ نہیں رہ سکے آخر انہیں کہنا پڑتا ہے کہ عطائی عالم الغب ہے ان سوروں کے سیدھوں سے کوئی پوچھے کہ عطائی ہونا یہ کسی کی تعریف ہے کہ توہین کسی کو عطائی ڈاکٹر کو ہو عطائی حکیم کو ہو تو یہ اس کی توہین ہوتی ہے تعریف نہیں ہوتی لمر عطائی توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے پھر جب انہیں یہ بات کہی جاتی ہے آگے سے تابیلے کرتے ہیں اللہ کی عطا کرنا ہے عطائی کا معنی اللہ کی عطا کرتا ہے پھر تو دنیا میں سارے حکیم ڈاکٹر ہی عطائی ہیں کہا کرو اتا ڈاکٹر صاحب دیکھنا کیا بنتا ہے اپنی بات کو غلط راہ دینے کی کوشش کرتے ہیں ایسے ہی آپ میں سے ہر بندے کو پتہ ہے نماز کیسے پڑھنی ہے گودوں کیسے کرنا ہے زکوٰۃ کے بنیادی مسائل روزے کے بنیادی مسائل سب کو پتہ ہے یہ سارا کچھ کیا ہے دین کی معلومات ہے نا دین کی اتنی زیادہ معلومات ہونے کے باوجود آپ عالم دن انہیں کا دعویٰ کرتے ہیں کوئی بھی نہیں وہ دو چار باتیں بندے کو پتہ ہوتی ہیں کر دیتا ہے جب زیادہ کا مطالبہ ہوتا ہے میں کوئی عالم تھوڑا ہوں بہت ہم تو سن سنا کے گزارا کرتے ہیں عالم تو نہیں میں خود اپنے عالم ہونے کی نفی کرتا ہے کیوں اس کے پاس علم نہیں ہے معلومات ہیں علم اور معلومات کے اندر فرق ہے اور یہ فرق جس کو سمجھ آ گیا یہ غیر والا مسئلہ حل ہو گیا اور جس کو یہ فرق سمجھ نہیں آتا وہ جہالت میں ٹمک تو ملکے کا نام ہے جس کے ذریعے بندہ نامعلوم تک پہنچ جاتا ہے آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں جو مریض کو طبی طور پر چیک کرے جانچ کرے اس کی بیماری کی تشخیص کرے اور اس تشخیص کے نتیجے میں وہ اس کے لیے ادویات منتخب کرے وہ ہے عالم طب حکیم طبیب ڈاکٹر جو سن سنا کے وہ لکھ کے دے دے وہ ڈاکٹر نہیں الگ بات ہے کہ ہمارے اکثر کام ایسے چلاتے ہیں وہ میڈیکل ریپ والے تو کتنے دیتا ہے اس کو کوئی پتا نہیں ہوتا کہ بہرحال یہ علم ہے اسی طرح آگے سے آگے بڑھ رہا ہے زمانہ ترقی کر رہا ہے نت نئے مسائل کھڑے ہوتے ہیں عالم اس کو کہا جائے گا جو نت نئے پیش آنے والے مسائل کا حل قرآن سے یا نبی کے فرمان سے نکالے تو کہاں لگائے اپنی طرف سے قرآن کی آیت سے استدار کرے نبی کے فرمان سے استدال کرے اور مسئلے کا حل نکال کے بتائیں یہ ہے عالم ایک عالم دین نے مسئلہ بیان کیا وہ معلومات کچھ خبریں ہیں ہم انہیں آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. پھر غیب کی جو خبریں اللہ نے وہی کی ہیں آپ نے پڑھی نہ آگے بھی پڑھ رہے ہیں اگر ان خبروں کو جاننے کے بعد صلی اللہ عالم الغب ہو گئے پھر تو ہر مسلمان جو باتیں اللہ نے نبی کو بتائی ہے نبی نے اپنے پاس چھپا کے نہیں رکھی بل رہی جو کچھ پیار کی طرف نام کیا گیا آگے پہنچا دو اور نبی نے پہنچایا صاحبہ نے گواہی دیا نام کا آپ نے امانت ادا کر دی ہے پیغامات ادا ہی آپ نے پہنچا دیے جو جو باتیں غیب کی اللہ نے بتائی ہیں قرآن میں آ گئی ہیں جو قرآن میں نہیں آئی نبی کے فرمان میں آ گئی ہیں بنی اسرائیل کے واقعات اور اس طرح دیگر چیزیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی غالق لگے ہی یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نہیں تھے وحی کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی غیب دان کو تو پہلے ہی پتا ہے پھر وحی کی کیا ضرورت بتانے کی کیا ضرورت دوسری یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ <مَرْيَامًا> اس وقت وہاں پہ نہیں تھے جب وہ اپنی کلمیں ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا وہ ماکن تا لدہ یک جب وہ جھگڑا کر رہے تھے اس وقت آخر میں موجود نہیں تھے حاضر ناظر ہونے کی بھی اس آئت میں اللہ تعالی نے نفی کر دی ہے پھر اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین کے علاوہ دیگر اولیاء صولہ نیک لوگ وہ بھی غیب نہیں جانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیر نہیں جانتے انبیاء دیگر جو ہیں وہ بھی اور ان کے علاوہ صلاحہ اور ان کے علاوہ نیک لوگ جتنے بھی اولیاء ہیں ان میں سے کوئی بھی غیب نہیں جان بیت المقدس کے خدام اور وقت کے پیغمبر زکریہ علیہ سلاۃ وسلام کو قورا ڈالنے کی ضرورت نہ پڑتی اگر جانتے ہوتے یہ زکریہ علیہ السلام جانتے ہوتے یہ بھی نبی تھے دیگر نیک لوگ بھی جھڑا کر رہے تھے ہم نے کفالت کرنی ہم نے کرنی ہے اگر ان کو پتہ ہوتا کہ کورا نکلنا زکریہ علیہ السلام, علیہ, السلام علیہ السلام کے نام ہے پھر ان کو جھگڑنے کی کیا ضرورت تھی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں نہ دیگر انبیاء غیب جانتے ہیں نہ ہی صلاحات اولیاء غیب جانتے ہیں اور اس سے شریعت کا ایک قانون بھی سمجھ آتا ہے کہ جب ایک چیز کے اندر تلبہ کرنے والے حقدار زیادہ ہوں تو قرآن ڈال لیا جائے قرآن دادی کر لی جائے تو قرآن دادی کا اصول اور قانون یہ بھی شریعت کا ہی فیصلہ ہے یعنی کہ قرے کے ذریعے جس کا نام نکلے گا وہ فیصلہ شرعی فیصلہ ہوگا شریعت کا فیصلہ ہوے کو جا سمجھ, سمجھ لیتے ہیں یہ ان کے فہم کا سوال ہے پورا اندازی اور جے میں زمین آسمان کا فرق ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی پر حق ہونے کی بھی دلیل ہے یہ آیت تھے کہ آپ اس وقت موجود بھی نہیں تھے غیر بھی آپ جانتے نہیں پھر آپ کو یہ باتیں کیسے پتہ چلی نو ہی الیک ہم انہیں آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے وحی آنا یہ نبی کے برحق نبی ہونے کی دلیل ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے پانچ بڑے بڑے مسائل ایک ہی آیت میں حل کر دی تو وہ لوگ جن کے دل و دماغ میں کجی اور خرابی ہوتی ہے وہ دائیں بائیں کی باتیں سوچتے رہتے ہیں کہتے رہتے ہیں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے تو تمام تر مسائل کو کھول کھول کر بیان کر دیا نبی کے عالم الغیب ہونے کی بھی نفی ہو گئی اس آیت میں دیگر امبیا اولیاء کے عالم الغیب ہونے کی بھی نفی ہو گئی نبی کی نبوت کا بھی اس بات اس آیت کے اندر ہو گئے کتنے ہی مسائل ہیں جو اللہ سبحانہ خانہ تعالی نے یہاں پر حل کر دیے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے رہا